الحمد لله نحمده ونستألنه ونستغصره ونعوذ لله من شرور انفسنا ومن سيئة اعمالنا من ينه الله فلا مضيل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الضار وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن قير الحديث كتاب الضار وقير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشرب الحمور محتفاظها وكل محتفة بزعة بتاع وكل بزعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن من المحترم به هايو الله أبو العالمين قیامت کے دن اور دنیا میں کامیابی کو اہل ایمان کے لیے مقرر کیا ہے اور ایمان وہ صفت ہے جس کے بغیر ایک انسان نہ دنیا میں اللہ کا مقرر ہو سکتا ہے نہ عصرت میں نہ دنیا کی کامیابی حقیقی کامیابی اس کو مل سکتی ہے نہ عصرت میں وہ پڑا اور زیادت سے امکنا ہو سکتا ہے لہذا پہلی چیز اور سب سے اہم چیز جو انسان کو اپنی زندگی میں لانی چاہیے وہ ایمان ہے ایسا ایمان جس میں انکار نہ ہو ایسا ایمان جس میں شک نہ ہو ایسا ایمان جس میں شرک نہ ہو, ہو لہذا ایمان زندگی میں آنا یہ نہ صرف کامیابی کا راستہ ہے بلکہ اپنی ذات میں خود ایک کامیابی ہے ایک انسان کو دنیا میں ایمان مل جانا یہ خود ایک کامیابی ہے اور اس کامیابی یا اس نعمت کے نتیجے میں دنیا میں انسان اللہ کی مدد کا حقدار بن جاتا ہے اور اسی طرح سے آخرت میں بھی اللہ رب غلالمی کے مقد اور جنت کا حقدار بنتا ہے لیکن ایمان کے لیے ایمان والوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ عقیدہ صرف یقین نہ ہو بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ زندگی میں اس کے اوثاق اور اثرات بھی ظاہر سچا ایمان جب انسان کی زندگی میں آتا ہے تو اپنے ساتھ اثرات بھی رہتا ہے آپ جانتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے بارش سے پہلے ماحول ایک دم گرمی والا ہوتا ہے لوگ گرمی سے پریشان ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی بارش ہوتی ہے اس کے بعد آپ ماحول دیکھیں ہوایں چلنے لگتی ہیں اور ماحول ایک دم اچھا ہو جاتا ہے تو بارش اپنے ساتھ اپنے بار اثرات چھوڑتی ہے ہر موسم کے ہر چیز کے اثرات ہوتے ہیں لہذا ایک انسان کے پاس ایمان آئے اس کی زندگی میں ایمان ہو وہ سے ایمان کی طرف آئے وہ انکار سے اقرار کی طرف آئے وہ شخص اور سے یقین کی طرف آئے اور اس کی زندگی میں اس کے اثرات نہ آئیں یہ مشکل چیز لہذا اپنے ایمان کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ واقعی ہم نے صرف زبان سے مانا یا دل سے بھی مانا اور دل سے مانا تو کتنی پختگی کے ساتھ مانا یا بس رسمی طور پر ہم مانتے تو ایمان کے لیے اوتاف ہیں اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ تعالی نے قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں مومن کے اوتاق بیان کیے کہ مومن ایسا ہوتا ہے یہ صفت مومن میں ہوتی ہے مومن ایسا نہیں ہوتا ہے تو دونوں اعتبار سے ایمان والوں کے بارے میں اور عالم صنب میں ہم کو اوصاف ملتے ہیں ہماری ضروری ہے کہ جو اوصاف بیان ہوئے ہیں وہ اپنی زندگی میں ہم لانے کی کوشش کریں اور جن اوصاف کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ مومن ایسا نہیں ہوتا تو ہم ان برائیوں کو اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کریں کیوں اس لیے کہ مومن جب ایسا نہیں ہوتا ہے اور وہ چیز ہماری زندگی میں ہے تو اس سے ہمارے ایمان کو نقصان ہوگا جو چیزیں ایمان کے منافی ہیں ان کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ مومن ایسا نہیں ہوتا ہے ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ چیز ہماری زندگی میں ہے تو اس سے ہمارے ایمان کو نقصان ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے تو ان برائیوں سے بچنا سر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ترقی کرے اور باقی رہے تو ہم کو ان بھلائیوں کا استعمال اپنی زندگی سے کرنا چاہیے ایمان مجرد اقرار کا نام نہیں ہے ایمان میں انسان کی پوری عملی زندگی شامل ہے ایمان میں انسان کی پریکٹیکل لائف بھی آتی ہے یہ بھی کہ آپ نے کچھ باتیں مانگ لی بس پھر جیسا جانیں جی نہیں ایمان ایک انسان کی پوری زندگی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے ایمان اپنی زند... پوری انسان کی زندگی کو اپنے شمول میں لیتا ہے پورا اس کا احاطہ کرتا ہے اگر ایسا نہیں ہے ایمان کمزور ہے اگر ایسا نہیں ہے اگر انسان کی پوری عملی زندگی میں ایمان کے اثرات نہیں ہیں تو آدمی کا ایمان کمزور ہے آئیے دیکھتے ہیں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ ویم ایمان والوں کے کیا اوقات بیان کی ہیں پہلی چیز جو پچھلے درس میں ہم نے دیکھی تھی آپ نے فرمایا کا کا فانت اگر نیکی سے تجھے خوشی ہو اور گناہ سے تجھے غم ہو تو تم مومن ہے یعنی اگر تج سے نیکی ہو جائے تجھے خوشی ہو کہ میں نے ایک نیک کام اگر تج سے کوئی غلطی ہو جائے برائی ہو جائے تو تجھے غم ہو کہ مجھ سے غلطی ہو. اگر یہ حال تیرا ہے تو تو ایمان والا ہے تو مومن اس حبیب کو امام احمد ابن اقبال طبرانی حاکم اور اسی طرح سے امام ابحسی نے اپنی کتاب شعر المان میں روایت کیا ہے اور یہ حبیب صحیح ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن اپنے اعمال کے اعتبار سے بہت حساس ہوتا ہے سینسیٹیو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جسے فرمایا یا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تم نے ہر ایک دیکھ لے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے مومن کے بارے میں اللہ نے بتایا تم نے ہر ایک کو چاہیے کہ جو امال کر کے آدرت میں بھیج رہا ہے ان امال کی نگرانی مومن اپنے امال کے سلسلے میں بے پرواہ نہیں ہوتا ہے اس کی نگاہ ہوتی کہ میں کیا کر رہا ہوں کی نگاہ پر ہوتی انسان ایک مومن سے کبھی وہ ٹوکر کھا جاتا ہے کبھی اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نف کے دھوکے میں آ کر سماج کے دباؤ میں کسی مجبوری کے سبب شہوت سے مولوق ہو کر اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اب جب غلطی ہوتی ہے وہ اس کو نظر انداز نہیں کرتا جب نیکی ہوتی ہے تو نیکی اس کی زندگی میں رسمی نہیں ہوتی ہے حاصل کیا ہے مومن کی نیکی رسمی نہیں ہوتی ہے اس کا شعور اس کا احساس کتنا قوی ہوتا ہے کہ جب نیکی اس سے ہوتی ہے اس کے دل میں خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کا ایک حکم پورا کر دیا اللہ کے آکام پر عمل کرنا اور نیکی پر خوش ہونا ایمان کی علامت ہے آج ہماری زندگی میں نیکیوں کا کیا حال ہے نیکیا رقمی ہو چکی ہے نماز پڑھ رہے ہیں پڑھنا ہے تو پڑھے گا نہیں پڑھیں تو کیا ہوگا پڑھنا پڑے گا سب پڑھ رہے ہیں میں بھی پڑھوں میں ایک, ایک گناہ سے بچا میں نے ذکر کیا میں نے تلاوت کی میں نے کی. صدقہ کیا آدمی کو اس نیکی سے خوشی ہونا چاہیے آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر پیدا ہو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کی توفیق دی آپ اس کو تھوڑا سا الگ سے سمجھیں تو آپ کو پھر آسانی سے سمجھے گا مثال کے طور پر ایک آدمی اس نے بزنس شروع کیا اور اس کے پاس پچاس چیزیں ہیں جو اس کو ایک مہینے کے اندر بیچنا ہے مہینہ ختم ہو گیا آپشن چلا جائے گا اس کا کامیابی کا ایک مہینے کا ٹارگٹ और पचास चीजें उसको बेचना है कंपनी ने उसके जिन्हे दिया है बताइए अब वो टारगेट है उसके पचास एक कस्टमर आया भाई कैसा ऐसा अच्छी चीज है हां अच्छी चीज है ले जाओ ले लिया ये लोग क्या होगा उसके बाद चला गया खुशी चलो भाई अब तुम चार बस एक कस्टमर आया दस ले लिया کیا ہوگا ناراض ہوگا دس کیسا لے لیا ایک لینا تھی نہیں ہوگا چاہیے تو ایک انسان اس کے پاس پیسہ آ رہا ہے مان لیجیے جاب کر رہا ہے اور جاب کرتا ہے جس کی آئی کمپنی نے تنخواہ دی اس کو کیا ہوتا ہے خوش ہوتا ہے گمگین کیا پیسے مل گئے ایسا ہوتا خوش ہوتا ہے और अगर कंपनी का है इस मतलब तुम्हारी तंखा बढ़ा दी गई कितनी है पहले तुमको पचास हजार मिलती थी अब एक लाख क्या होगा खुश क्यों खुश हुआ भाई पैसा बढ़ाना बढ़ने से खुश हुआ नेगी बढ़ने से खुश क्यों नहीं सवाल इतने अगर एक इंसान के पैसे बढ़ जाए تو اس کو خوشی ہو اور اس کی نیکیاں بڑھیں اس سے خوشی نہ ہو کس بات کی علامت ہے دنیا کی زندگی کو آکرت کے مقابلے میں دنیا کی چیزوں کو دینی اعمال کے مقابلے میں یہ زیادہ اہمیت دیتا ہے یا کم از کم دنیا کے بارے میں اس کا شعور زندہ ہے وہ سمجھتا ہے کیا ہو رہا ہے لیکن دینی امان رسم بن چکے اس کی تلاوت ہو گئی میری چلو آج پانی نمازیں ہو گئی میری آج چلو سنت بھی ادا کر لی میں پناہ جو ہے ادکار تھے وہ میں نے کر لیے ٹھیک ہے بچوں کی تربیت بھی میں نے کر لی بیوی کو ایک حدیث بھی سکھا دی اور سنا کام بھی ہو گیا صدقہ بھی کر دیا میں نے آج کا میرا بجٹ مکمل ہو گیا ہے ہمارا کوئی بجٹ دن بھر کا شیڈیول ہمارا ہے کچھ چیزیں ہماری زندگی میں یہ کام ہو گیا آج کا دن میرا کامیاب ہے لیکن اگر ایک انسان کے سارے ٹارگیٹ آج کے پورے ہو جائیں دنیا کے خوش ہو جاتا ہے جدھر کا ادھر ہو گیا بیٹی کی چی ہو گئی کو یہ ہو گیا اس کا قرضہ پھیر دیا یہ اس کا یہاں کا بل بھر دیا بچوں کی سکول کا ہو گیا بچہ پاس ہو گیا سب ٹھیک ہے خوش ادھر کا ادھر ہو گیا دنیا میں آدمی کو دنیا کی چیزیں ملیں خوشی ہو اور ہوتی ہی. لیکن دین زندگی میں ترقی دینی ہو اور اس کو احساس اس کا نہ ہو تو احساس کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ دین اس کی زندگی میں رسمی ہو چکا रूटीन बन गया रूटीन बन गया जैसे एक आदमी ठीक है मोबाइल चेक किया कोई है कुछ है कोई मैसेज नहीं रख दिया गया टॉयलेट में गया बाहर आया दात मांझे उसके बाद मुँह धोया कपड़े वपड़े पहन लिए नाश्ता दिया कुछ होता الحمدللہ الحمد گیا الحمدللہ گیا ہویا الحمدللہ موبائل کیوں ہے کوئی امپورٹینٹ چیز نہیں ہے کوئی اہم چیز نہیں ہے یہ کوئی آز باغ ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے بڑی بات اگر اس کی زندگی میں ہو خوش ہو جاتا ہے کہ اس کو کسی بڑے آدمی کا فون آ جائے اب خوش ہو ہوتا کمپنی کا میسج آ جائے جلدی آؤ تمہارا پروموشن ہو گیا ہے ای میل چیک کیا سعودی کا اس کو ویزا آ گیا خوش اہم چیز سے آدمی خوش ہوتا ہے اور روٹین سے آدمی خوش نہیں ہوتا ہے بنیادی بات کیا ہے جو چیز اس کی زندگی میں اہم ہے جس کا انتظار وہ کر رہا تھا جس کی چاہ اور دل میں تھی वो होने पर खुशी होती है लेकिन जो रस्मी चीजें हैं और जिनको वो इतनी अहमियत नहीं देता है उससे खुश होता सादा मिसाल घर पे आया मालूम है खाना तो बना ही होगा बना बना खाना बनाए हा बनाए ठीक है परोस दो ठीक है आज आपकी पसंद का खाना बनाए क्या भुना की ओब क्या हो गया थर्मामीटर ऊपर खुशी का اب اس کی مرضی کی مٹھائی بنی ہے اس کی مرضی کا کھانا بنا ہے اور باہر سے بھی کچھ منگوایا گیا ایسا ہو تو اس کے دل کی کیفیت الگ پہلے روٹین کا کھانے उसका حساب अब اب روٹین نہیں اب چاہا کھانا ہے جس چیز کی انسان کو رحبت ہوتی ہے وہ چیز اس کی زندگی میں آئے تو اس سے اس کو خوشی ہوتی ہے لیکن جو رسمی چیزیں ہوتی ہیں اس سے اس کی زندگی میں خوشی نہیں آتی ہے بس چل رہا چل رہا ہے ہم اپنا جائزہ لیں ہماری زندگی میں دین خوشی لاتا ہے یا ہماری زندگی میں دین رسمی بن چکا ہے اور روٹین بن چکا ہے اگر ایسا ہے تو یہ بری علاج ہمارا ایمان بھی رسمی بن چکا ہے ایمان کو رسمی بندے نہیں دینا چاہیے آدمی کو چاہیے کہ آدمی کا شعور زندہ ہو اس کی سوچ تازہ ہو وہ جو امان کرتا ہے اس کا اثر اس کے تلف پر پڑے اس کے بارے میں سوچے میں کیا کرتا تو یہ یہیوں کے بارے میں برائیاں وہ سر تیری برائیوں سے तेरी کو से تیری برائیوں में تجھے دل میں होता اگر ایسا ہوتا ہے تو مومن مومن ہے غلطیاں ہوتی ہیں انسان ہے کلو نے المحب آدم کی اولاد سطح ہے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں گناہ ہو گیا کیا بات کوئی بڑی بات تھوڑی اگر ایسا تیری زندگی میں ہے تو نے دین کے بارے میں حساسیت کو کھو دیا ہے آخرت کا خوف تیرے دل سے نکل چکا ہے اللہ کی پکڑ کا ڈر تیرے دل میں نہیں ہے زبان پر ہے اگر گناہ تیری زندگی میں ہے اور گناہ کے بعد تیری زندگی میں غم دکھ نہیں ہے تو تیری زندگی میں ایمان کمزور ہو گئے واقعہ جس سے ہوا تھا اہلا کے رسول مجھ کو پاک کیجیے چین جب تک کہ یہ توبہ نہیں کرے گا پاک نہیں ہوگا آپ کو سکون نہیں ملے گا سادہ مثال اگر آپ کے بدن پر باہر سے آپ جا رہے ہیں راستے پر چل رہے ہیں اور آپ کے بدن پر کوئی پرندہ اوپر سے پاکانا کرتے آپ ایڈی چلیں گے کیا پاکستان تو ہے اور کیا ہے کریں گے ایسا نہیں آپ کو چین نہیں آئے گا کہیں سے پانی آپ دکان پہ جائیں گے پانی کی بوتل خریدیں گے پچاس روپے دس روپے بیس روپے دے کر وہ پانی لیں گے اس کو دھوئیں گے بچا ہوا پیئیں گے پیسے پورے وصول کرنا ہے بھائی پورا دھوئیں گے آپ پیسے سے خرید کے اس کو دھوئیں گے کیوں شرمندگی راستے سے چرم لوگ دیکھیں آپ کے کپڑوں پر کوا پکانا کیا بھائی آپ کا احساس نہیں شرمندگی کہ لوگ کیا کہیں کہ میرے کپڑوں کے اوپر گندگی رہے اور میں راستے پر چلتا رہ اسی ہاتھ میں آفس میں جا رہا ہوں لوگ دیکھ کے ہنسیں ہاں گے گندگی آدمی کے بدن پر لگ جاتی ہے آدمی کو تب تک کے چہ نہیں آتا ہے جب تک کہ اس کو صاف لگاتا ہے اور نہ میں آمار کی گندگی जब होता جب ہوتا ہے اس کا بھی تو اثر ہوتا ہے دل پر بھی اور نرمیا امار میں کیا اس پہ شرمی لگی ہے نہیں گناہ کر رہا اور زمین میں پھر رہا بس اس لیے کہ لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا اگر مان لیجیے ایسا ہوتا کہ آدمی گنا کرے اس کے ماتھے کے اوپر کالا نچانا جاتا جب تک یہ توبہ نہیں کرے گا تب تک کہ وہ نچا نہیں جائے گا اگر دل کی بجائے چہرے پر دھبا آتا تو لوگ کتنی جلدی توبہ کرتے ہیں کہ گناہ کیا چہرے پر کالا دھبا پھر کیا اور بڑا پھر کیا اور بڑا پورے چہرے پر ایک دم کالک کہ دیکھنے والا پہچان لے اس نے بہت گناہ کیا اب تک کہ توبہ اگر کتنی نہیں ہوائی آدمی توبہ کے بغیر جیتا صبح اٹھتے ہی پہلے توبہ کرتا رات میں جاتے ہی پہلے توبہ کرتا گنا ہوا پہلے توبہ کرتا کیوں دبا نہیں چاہیے کس کے لیے لوگ دیکھیں گے پہچان لیں لوگوں کا احساس تجھ کو زیادہ ہے اللہ کا نہیں بات یہ علامت ہے کہ تجھ کو لوگوں کا احساس زیادہ ہے لوگوں کے سامنے ضلیل ہونے کا احساس زیادہ ہے لیکن اللہ کے سامنے دریل ہونے کا احساس اس کو اتنا نہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ لوگوں نے اللہ کی ویس قدر نہیں کی جیسے کی کرنی چاہیے یہ حقیقت ہے اگر ایسا ہے تو ہمارا یہی حال ہے چاہے ہے پھر ہم اپنی زبان سے کتنے ایمان کے دعوے کریں کتنی بڑی, بڑی بڑی باتیں کریں حقیقت حقیقت ہوتی ہے الفاظ سے اس کو بدل نہیں سکتے اگر آپ میں اس وقت کہوں الحمدللہ للہ دل ہو گیا ہو جائے گا نہیں الفاظ سے حقائق بدلتی نہیں ہے صرف بول دینے سے کچھ ہوتا نہیں حقیقت حقیقت رہتی ہے لہذا یہ حدیث ہم کو بتلاتی ہے کہ اپنے ایمان کا جائزہ کہتے ہم سے. ان سوکری اگر نیکی سے تجھے خوشی ہو اگر نیکی تیری نیکی تجھے خوش کرے اور تیری برائی تجھے غمگین کرے پریشان کرے تو تم ہے یہ حال اگر ہمارا نہیں ہے نہ نیکی سے خوشی ہے نہ غلطی پر غم ہے تو ہم ایمان کے کمزور دردے میں جی رہے ہیں فَأنت مُؤمن، تو مومن ہے اگر تیرے اندر یہ بات ہے یعنی مومن اپنے اچھے اور برے امار سے اثر لیتا ہے خوشی اور غم اس کا دنیا کے مال و سے نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر نیکی اور گناہ سے جڑا ہوتا ہے اب اس حدیث کے الفاظ کے اعتبار سے اگر ہم کہیں کہ اگر تجھے مال ملے تو خوشی ہو لیکن نیک آماد سے خوشی نہ ہو اگر تجھ سے دنیا کا نقصان ہو جائے اور آخرت کے اعتبار سے تجھ سے گنا ہو جائے تو جب نہ ہو اور دنیا کے نقصان پر ام ہو تو پھر تیرا ایمان کمزور ہے لہذا مومن کے اوصاف میں یہ ایک وقت ہم نے آج دیکھا آئیے آگے بڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے اوصاف میں ایک اور چیز بیان کی ہے اور وہ ہے اخلاق اخلاف العمل, اخلاف العمل اللہ کے لیے عمل کو خالص کرنا مومن اپنا کس کے لیے کرتا ہے اللہ کے لیے کیوں اس کو معلوم ہے اس کا ایمان ہے نیکیوں کا بدلہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا اور ساری عبادات اور اعمال کا اخبار ایک اللہ ہے ایمان ہے ایمان کا سامان اخلاق پیدا کرتا ہے ایمان کی کھوٹ ریا پیدا کرتی ہے آپ دیکھیں صحابہ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا صحابہ کا تذکرہ کیا تو کیا کہا یب تب نبل اللہ نمازیں پڑھتے ہیں رات میں لمبی لمبی راتوں میں عبادت گزاری کا احتمام کرتے ہیں اور ان کا حال کیا ہے فضلا من اللہ, اللہ کا فضل اور اس کی رضا کی طلب بھی رہتے ہیں کیوں؟ ایمان والے کامل ایمان والے لیکن کا کہا بیان کیا تو کیا کہا نمازی کے سلسلے میں जब नमाज के लिए उठते हैं सुस्ताते हुए कसम साते हुए भी नहीं चाहता नमाज पढ़ेगी पढ़ना पड़ेगी लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं दिखावा करते हैं नमाज में भी और दूसरे अमान में भी अल्लाह के लिए नहीं समाज में दिखाने के लिए करते मैं हम भी कर रहे हैं हम भी मुसलमान हैं ये मुनाफी कहा ईमान انسان کی زندگی میں اخلاق پیدا ہوتا ہے اور جس درجے کا کمال ایمان میں آتا ہے اس درجے کا اخلاق زندگی میں آتا ہے جس درجے کی ایمان میں پیدا ہوتی ہے جس درجے کا زوال ایمان میں ہوتا ہے اس درجے کا اخلاق کم ہو کر ریاکاری زندگی میں آتی ہے ریاکاری اس بات کی علامت ہے کہ بندے نے اللہ کی بجائے مخلوق کو مقصود بنایا ریا کاری کس کی علامت ہے ریا اس بات کی علامت ہے دکھاوا دکھاوے کے لیے عمل کرنا عمل میں دکھاوا کرنا اس بات کی علامت ہے کہ بندے کا مقصود اب اللہ نہیں رہا بندے کا مقصود اب مخلوق کرتے ہیں ورنہ وہ اللہ کو دکھاتا بھائی مغلو کو کیوں دکھاتا ہے وہ اللہ کی تعریف نہیں چاہتا ہے وہ بندوں کی تعریف چاہتا ہے لہذا ایک انسان اللہ کی عظمت کو جب کھوتا ہے اور مخلوق کی عظمت جب اس کے دل میں آتی ہے آکرت کو جب وہ بھول جاتا ہے دنیا ہی کی اہمیت اس کی نگاہ میں ہوتی ہے اس میں ریاک آتی ہے جتنا آپ سوچیں گے آپ کو اور سمجھے گا ریاکاری دنیا کو آخرت پر اور مخلوق کو اللہ پر ترجیح دینے کا نتیجہ ہے لیکن مومن ایسا نہیں ہے مومن اپنے کو سنبھالتا ہے اپنے امار کو سنبھالتا ہے دیکھئے گھروں میں دودھ ہوتا ہے جب بازار سے دودھ خرید کے لاتے ہیں تو اس کو جاتی ہے دودھ گرم کر لو وہ ویسے رکھیں گے پھٹ جائے گا خراب ہو جائے گا دودھ خراب ہونے سے بچانا ضروری لہذا اس کی حرارت باقی رہنا جس کو گرم کرو نہیں خراب ہو جائے گا پھٹ جائے گا کھانا فریج میں رکھو باہر رکھو گے خراب ہو جائے گا انسان اپنے کھانے کی حفاظت کا طریقہ جانتا ہے اپنے دودھ اور اپنی چیزیں ان کی حفاظت جانتا ہے وہ اپنے اعمال کی حفاظت کیوں نہیں جانتا ریاستاری آدمی کے عمل کو برباد کرتی ہے اخلاص اس عمل کو باقی رکھتا ہے مقبول بناتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ اور اسماتے صلاح سن لا يغل قلب مسلم. تین چیزیں ہیں تین چیزیں ہیں ان تین چیزوں کے معاملے میں مومن کے دل میں کھوٹ نہیں ہوتی ہے ان تین چیزوں کے معاملے میں مومن کے دل میں بگاڑ نہیں ہوتا ہے کیا ہے وہ نمبر ایک اخلام اپنے عمل کو اللہ کے لیے خارج کرنا چھوٹی نیکی بڑی نیکی کوئی بھی نیکی ہو نیکی نیکی اور وہ اس وقت تک کے قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس میں اخلاق یعنی وہ نیکی اللہ کے لیے اگر نہیں ہے اللہ اس کو قبول نہیں کرتا اگر اللہ کے لیے ہے تو ہی اللہ قبول کرتا ہے اور مومن اس کو جانتا ہے لہذا اس کی زندگی میں جتنے نیل عمار ہوتے ہیں وہ اللہ کے لیے ہوتے ہیں اور آدمی واقعی چھتر کے دیکھے اس کو ایمان کی طرف بھی محسوس ہوتی ہر نیکی کرے اس میں مخلوق کی تردید کر کے اللہ کے لیے سو مخلوق کی طلب سے مجرد ہو کر غالب کی ربا کے لیے عمل کرنا مخلوق نہیں تھی اللہ لا الہ الا توحید میں پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے مخلوق کی تنا اس کی تاریخ اس کی طلب سے مجرد ہو کر آزاد ہو کر اس سے دور ہو کر اس سے خالی ہو کر اس کو چھوڑ کے پھر اللہ کی طرف آنا اس کو اللہ سے یہ اگر عمل میں نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان میں ابھی وہ بات پیدا نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے تھی کہ حبیث میں کیا آ رہا ہے تین چیزوں کے معاملے میں مومن کا دل کبھی کھوٹ والا نہیں ہوتا ہے اور پہلی چیز کیا ہے اللہ کے لیے اپنے عمل کو خالج کر آپ نے دن بھر میں نیکیاں کریں ہر ہر نیکی پر اپنے دل کا جائزہ لے میں اس کے لیے کر رہا ہوں بھائی میں نماز پڑھ رہا ہوں کس کے لیے میں ذکر کر رہا ہوں کس کے لیے میں تلاوت کر رہا ہوں کس کے میں دعا کر رہا ہوں میں تلخہ دے رہا ہوں کس کے لیے میں دین کی گفتگو کر رہا ہوں کس کے لیے میں مطالعہ کر رہا ہوں کس کے لیے میں خدا نہ عمل کر رہا ہوں کس کے لیے آدمی اپنے اعمال کا جائزہ لے جب انسان کی عبادات سے بڑھ کر اس کی آزاد بھی اللہ کے لیے ہو جائے یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اللہ کے قرب کے مقامات اور مناظر کو طے کر کے آگے بڑھ رہا ہے عبادات کو کی آداد بھی اللہ کے لیے ہو جائے میرا آرام بھی اللہ کے لیے میرا کھانا بھی اللہ کے لیے میری راحت بھی اللہ کے لیے لباس کا پہننا اچھا لباس وہ بھی دینی غرض کے لیے ہر عمل انسان کا اللہ کی ثابت ہے تو مومن کے معاملات میں یہ معاملہ ہے کہ ان تین چیزوں میں اس کا دل کھوٹ والا نہیں ہوتا ہے اس میں بگاڑ نہیں ہوتا ہے ایک اللہ کے لیے خالص عمل کرتا. خالص اللہ کے لیے عمل کرتا. دو ون ام نسل مسلم مسلمانوں کے امام مسلمانوں کے حاکم ان کے لیے خیر خواہ خیر بال انگلس میں کیا کہتے ہیں اس کو ویل وشنگ خیر خالی یعنی بھلا چاہتا کس کے لیے مسلمانوں کے امام امام سے مراد بنیادی طور پر ہی کیا ہے مسلمانوں کے ہاتھ اگر آپ اس میں علمی اعتبار سے امام بھی لے لیں کوئی عرض نہیں اس لیے کہ یہ عام ہے لیکن بنیادی طور پر مسلمانوں کے جو امام ہیں جو حاکم ہوتے ہیں ان کی خیرفاہی ہونا چاہتی ہے اسی لیے امام احمد ابن احمد رحیم اللہ سے کہا گیا انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ یہ معلوم ہو جائے کہ میری ایک دعا اللہ ضرور قبول کرے گا تو میں وہ ایک دعا جو وقت کا حاکم ہے اس کے لیے مانگوں گا اللہ اس کے لیے ہدایت اور اس کے لیے جو ہے خیر کے دروازے ہو میں اس کے لیے دعا کروں گا کیوں اس لیے کہ مسلمانوں کا حاکم اگر بگڑ جائے بگاڑ عام ہوتا ہے مسلمانوں کا حاکم اگر سمجھ جائے دینی اعتبار سے وہ پختہ ہو جائے سارا معاملہ پوری پوری جو ہے ریت کا معاملہ صحیح ہو جاتا ہے ایک انسان کا بگاڑ کئی لوگوں کی بگاڑ کا ذریعہ بنتا ہے ایک انسان کا سدھار کئی لوگوں کے سدھار کا ذریعہ ہوتا ہے یہ آدمی ہم کہتے ہیں گھر کا بڑا اگر سدھر جائے پورا گھر سدھر گا وہی بگڑ جائے پورے گھر میں بگاڑ آئے گا لہذا مسلمانوں کی جو رعیت ہے وہ سدھرنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں جب ان کا حاصل نہیں اور اس کے لیے دل میں کھوٹ نہیں ہوئے آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے ہاتھ کے مختلف ممالک میں ہیں خاص طور سے سعودی عرب میں ان سے نفرت رکھتے ہیں اور ایران کے جو ہیں فسکاروں ان کے لیے ہمردی ہیں عجیب بات جو توفیق کو قائم کریں ان کے لیے جو اللہ کے گھر کی, کی حفاظت کریں اتنے سارے انتظامات کریں مرکز ہے پوری دنیا کا نمازوں کے اعتبار سے رمضان کے حد کے سہولیات مال لٹائے وہاں پر تعمیر کے ذریعے سے یا کسی بھی اعتبار سے ساری سہولیات سب کچھ کریں اور وہاں سے قرآن کو عام کریں توفیق کو عام کریں وہاں جگہ جگہ لوگوں کی تربیت کے لیے مراکز قائم کریں ہر طرح کی سہولیات اس کے لیے مہیا کریں آج ان کے لیے کتنے لوگ ہیں ان کے دل میں نفرت ہے بلکہ ان کی تکفیم کرتے ہیں اور اس کے بالمقابل آپ دیکھیے ایران کے شیعہ ان کے لیے ان کے دل میں محبت ان کے لیے ان کے دل میں ہمدردی ہے ہم سے کہتے ہیں کہ سارے انسان کے دل میں ہو ان کی ہدایت کی طلب ہو ان کی اطلاع کی چار ہو لیکن یہ کیا ہے کہ ان کے لیے نفرت اور ان کے لیے جبکہ جب کہ بگاڑ ان کے اندر ہے تو اس سے اس کے مقابلے میں ان کو دیکھو ان کے اندر کیا ہے قرآن کو محافت ماننا قرآن کو محفوظ نہیں ہے ماننا ابو عنہ کو تومت لگانا صحابہ کے بارے میں عموماً تکفیر کرنا کافر ماننا ان کو یہ اور نے کیا دیا. مسلمانوں کی رہا یہاں ایک طرف یہاں ایک دیکھے تو یہ ایمان کہاں چلا مومن کا دل مسلمانوں کے حاکم کے لیے کھوٹ اس میں نہیں ہوتی ہے اگر تو ایمان کی خرابی ہے ایمان میں کھوٹ کھوٹا آدمی کو چاہیے کہ احکام جو بھی ہوتے ہیں ان سے کوتاحیاں ہو سکتی ہیں اس وہ انسان ہے لیکن اس کی وجہ سے ان کے لیے ایک انسان سازشی ذہن رکھے یہ اچھا نہیں ہے تکفیری ذہن رکھے یہ اچھی بات نہیں ہے بلکہ آدمی ان کے لیے, لیے ہدایت کی دعا کرے ان کے لیے رسو ہدایت کی دعا کرے ان کے لیے خیر کی دعا کرے ہاں اگر نصیحت کا موقع ہے نفیحت بھی کرے اگر اس درجے کا تو ہے کہ تو نے اپنے گھر کو سدھارا ہے تو پھر ان کو بھی سدھارنے کی کوشش کر ہے घर और बस्ती सुधारने की तो औकात नहीं और राय हु की इलाह की जो आदमी छोटे में फेल वो बड़े में कामयाब होगा नहीं वे छोटी सी दुकान नहीं चला सकता है पूरा माहौल क्या आप में देंगे पूरी कंपनी के हाथ में देंगे जिसके रजुमे में है कि इसने छोटी दुकान सी दुकान थी वो भी तेल कर दी कोई देगा उसको नहीं کہ جو چھوٹے میں ناکام ہے بڑے میں کامیاب کیسے کریں گے بڑی ذمہ داری کیسے دیں گے تو دوسری صفت جو مومن کی بسلائی مسلمان حاکموں کے سلسلے میں اس کے اندر فیکا ہوتی ہے خقاحی ہوتی ہے اپنے سے اوپر جو لوگ ہیں ان کے لیے وہ سازشی نہ ہو بلکہ ان کے لیے وہ بھلائی چاہنے والا آج عام طور سے سماج میں آپ دیکھیں گے ایک آدمی کسی کے ماتحت ہے اس کے لیے تازش کرتا ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے آدمی اپنے اوپر جو ہے ان کے لیے خیر خاک دینی اعتبار سے دنیا اعتبار سے دنی جو بھی اس کے سرپرست ہیں ان کے لیے وہ خیر خاک بھلا چاہنے والا ان کا تعاون کرنے والا ان کو نصیحت کرنے والا اور ان لوگوں کی اطلاع کی کوشش کرنے والا سازش کرنے والا مخالفت کرنے والا دشمنی کرنے والا لانتیں کرنے والا تقریر کرنے والا تبدیل کرنے والا نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے جی. تو یہاں کہا چاہے وہ عقیدے یا فخ کے के سے ہوں تفصیل کے اعتبار سے, سے ہوں حدیث کے اعتبار سے ہوں ان اما کی تعلیم یہ نہیں کہ انسان ان کی خدمات کو سرے سے نظر انداز کر کے ان کی بات اشتہادی خطاؤں کو دیکھتے ہوئے ان کے خلاف زبان دراز کریں یہ مناسب نہیں ہے آدمی کو چاہیے کہ جن علماء نے جن ائیما نے دین کی خدمت کی ہے اپنی زندگی کو وقت کی اگر ان سے کچھ علمی اعتبار سے کچھ کوتہیاں ہوئی ہو اگر ان سے کچھ اشتہادی فیصلوں میں غلطی اور خطا ثابل ہوئی ہو نظر انداز کرے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود امت سے وعدہ کیا ہے اور ابا اللہ تو اللہ نے قبول کیا اے رب اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے استحاد میں تو اے اللہ ہماری پکڑ مک اللہ نے قبول کر لیا اس تو اللہ کو قبول کر لے اور ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوں تو یہ بہت افسوس کی چیز تو مسلمانوں کے جتنے ایمان گزرے ہیں انہوں یہ جو علماء بڑے بڑے گزرے ہیں عالمی سطح پر معاون میں اور آج بھی جو علماء ہیں جو بہت بڑے علماء ہیں ان کے بارے میں آدمی اس کے دل میں سیرکاری کا جذبہ ہونا چاہیے محبت ہونا چاہیے تعبیر ہونا چاہیے تین و نظور اور مسلمانوں کے علما کے ساتھ سیرکاری کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی جماعت کا رجوع اس کی زندگی میں ہوتا ہے مومن جمان سے مراد اصل صحابہ کی جماعت اگر اعتبار سے آپ دیکھیں اصل کون ہے صحابہ اسی لیے حدیث میں کیا ہے مال وغیرہ کی روایت میں آپ سے جب پوچھا گیا کہ تک پھرتے ہوں گے سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے وہ ایک کون ہے آپ نے جواب میں کہا وہی الجمن وہی یعنی وہ جماعت ہوگی اور دوسرے روایت نے سمندی کی ہے کیا ہے کون ہوں گے وہ آپ نے سرابی جس پر میں اور میرے صحابہ دونوں کو ملائی جماعت مراد اصلا کون نبی صلی اللہ اور اسلم صحابہ اور وہ لوگ جو اس راستے پر ہیں اہل حق کی تو مومن اہل حق کی جماعت میں شامل ہوتا ہے ان کے ساتھ ہوتا ہے فکر و عمل ان کو چھوڑ کے اعتبار سب ایسا, جارے، میں ایسا, جارا ہوں، میں زیادہ ہوں. ایسا نہیں کرتا ہے مومن عقیدے اور عمل کے اعتبار سے منہر کے اعتبار سے جماعت والے منہر پر ہوتا ہے اور دو سیاسی اعتبار سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو جو حاکم مسلمانوں کا ہے اس کے ماتحت جو رعیت ہے ان کے ساتھ وہ ہوتا ہے اس کی مخالفت نہیں کرتا ہے اور اس کے خلاف خروج نہیں کرتا ہے مسلمانوں کے لیے اسلامی تعریف کیا ہے کہ مسلمان ایک مسلمان جو مسلمانوں کی جماعت ہے جو حاکم کے ماتحت ہیں مسلمانوں کا حاکم ہے اور جماعت ہے اس سے ہٹ کے خروج نہیں کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ رہتا ہے اس کی ماتہتی میں رہتا ہے اگر اس کی غلطی تو اس کو نصیحت کرتا ہے لیکن الگ سے اس کے لیے باغی جماعت نہیں بناتا ہے اسلام بھی مناسب ہے اسی لیے کہا کہ وہ لزوم مجھے بناتی ہے تو میں نے دونوں کے سے بتایا کہ اہل حق کی جماعت علم اور عمل کے تبار سے عقیدے اور احکام کے تبار سے اہل کے ساتھ اکیلا نہ ہو اکیلا ہونا جیسے بند کسی کے ساتھ اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک آدمی جب اکیلا ہوتا ہے شیطان اکیلے آدمی کو اچک لے جاتا ہے کیسے جیسے ایک بھیڑیا ریوڑ سے کٹی ہوئی بکری کو اٹھا کے لے جاتا ہے پورے ریوڑ کو نہیں لے جاتا ہے جنگلی جانور دیکھیے آپ جو جانور جو بکری ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے اس کے اوپر وہ جانور حملہ کرتا ہے شیطان بھی جو انسان مسلمانوں کی اجتماعیت سے الگ ہو جاتا ہے میں میری زندگی جی رہا ہوں میں میرا پڑھتا میرا سنتا میرا کرتا ہوں میرا میرا میں کہاں اس کو چک لے جائے گا چیتان بالوں سے اس لیے آدمی کو چاہیے کہ دینی ماحول میں حامل ہو اور اگر اسلامی حکومت ہے تو ہاکم کے خلاف بغاوت کرنے والوں کے ساتھ نہ ہو بلکہ اس کی ماتحتی والے لوگوں کے ساتھ اور دینی سے اس جماعت کے ساتھ ہو جو پہلی جماعت کے نشِ قدم پر چل رہی ہے کتنی بڑی حریض ہے تین چیزیں بتلائی اخلاق مومن تین چیزوں میں گڑبڑ نہیں کرتا تین چیزوں کے بارے میں بہت شارک ہوتا ہے نمبر ایک اس کا عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ اخلاق کے ساتھ عمل کرتا ہے اس میں پرابلم آنے نہیں دیتا دو مسلمانوں کے حاکم کے لیے خیر کے دل میں ہوتی اس کا بھلا چاہتا ہے کہ ہمارے حاکم کا بھلا ہو وہ اچھا کرے یہ نہیں کہ وہ غلطی کرے تاکہ لوگوں میں بدنام ہو اور اس کے خلاف بواف ہو نہیں اللہ اس کو غلطی سے بچا اس کے دل میں خیر قاری بعض اوقات انسان کے دل میں بگاڑ ہوتا ہے انسان چاہتا ہے کہ خناہ غلطی کرے تاکہ بدنام ہو تاکہ اس کے خلاف کچھ کرنے کا موقع ملے نہیں ہونا چاہیے یہ گندی سوچ ہے سوچ کیسی ہونا چاہیے ایک انسان غلطی نہ کرے بگاڑ اس میں نہ آئے برباد ہو نہ ہو گراہ وہ نہ ہو اور تین مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ مومن لزوم اختیار کرتا ہے یعنی ان کے ساتھ جڑا رہتا ہے کٹ کے الگ نہیں ہوتا اسی لیے آپ دیکھیں کہ اسلام میں اجتماعیت کو بہت اہمیت دی گئی ہے بعض وقت لوگ کیا کرتے ہیں کٹ جاتے ہیں دینی مجالس میں نہیں آتے دینی پروگراموں میں نہیں آتے اولما سے نہیں جڑتے کام ہوتے ہیں اس میں کبھی نہیں ایک دم کٹ کے سب سے الگ نہیں ہونا چاہیے کیوں اس لیے کہ شیطان کے لیے گمراہ کرنا بہت آسان ہے دل میں وسو سے ڈال کے نئے نئے افکار نئی نئی سوچ نئے نئے فلتفے اس کے ذہن میں ڈال دے گا اور کوئی معاشرے میں جڑا ہوا نہیں ہے تو دل کے جذبات بھی دھیرے دیل چلا جائے گا, ہو جائے گا یہ نہیں گنا چاہیے لہذا کے ذہنوں میں شیتانی ڈالتا ہے یہ بھی نہیں چاہیے وہ بھی نہیں بہت فرقے واضح ہو گئی بہت اختلافات ہو گئے اب میں سب سے کٹ کے میں میرے دل میں جو آئے گا صحیح لگے گا میں وہ کروں گا میں اس کو دیکھ جما اچھا یہ گمراہی ہے اللہ صاحب کی حفاظت فرمایا تو یہ تین باتیں حدیث میں آئیں اور اس حدیث کو امام احمد ابن ماجا اور حاکم نے روایت کیا ہے ابو داود میں بھی حدیث موجود ہے اور اسی طرح سے سنگی میں بھی ہے تین مختلف صحابہ سے حدیث آئی ہے جو غیر ابن مقیم غیر ابن ثابت اور عبداللہ ابن مسور اور حدیث صحیح ہے تو مومن کے اوتاف میں سے یہ تین وقت اور ہیں اخلاص اور خیر خواہی اور لزو میں اجتماعیت سے جڑے رہتا کرنا نہیں بلکہ جڑے رہتا اور آگے آئیے مومن کے مزاج میں فرما برداری ہوتی ہے منمانی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ انگمن ہو الالف امام احمد نے ماجا اور حاطم اس کو رواج کیا اور حدیث صحیح. حدیث میں کیا بات ہے وعلیکم وہ ضروری ہے کہ تم فرما برداری کرو چاہے تمہارے اوپر ایک حبشی غلام کو امیر بنایا جائے کسی لشکر میں بھیج رہے ہیں کسی سفر میں بھیج رہے ہیں کسی کام سے بھیج رہے ہیں اصول یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ سفر میں اگر لوگ جا رہے ہیں کسی دینی کام یا کسی بھی اعتبار سے ان پر ایک امیر ہو اور جو مسافر ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بات کو مانیں تو آپ نے کیا فرمایا کہ تمہارے لیے کیونکہ یہ خلیفہ کی بات نہیں ہو رہی ہے غلام خلیفہ نہیں بنتا ہے وہ قریش امام قریش میں سے ہوں گے حاکم قریش میں سے ہوں گے تو یہاں پر جو ہے کوئی یا کوئی غزے کے لیے سریا کے لیے لوگوں کو بھیجا جائے سفر میں بھیجا جائے دینی سفر جائے کسی بھی اعتبار کا سفر ہو اس پر ایک امیر بنایا جائے تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے امیر کی بات مانو چاہے وہ ایک حبشی غلام کیوں نہ ہو کالا تو لٹا غلام وہ بھی اگر تم پر امیر بنتا ہے اس کی ماننی پڑے گی کیوں اس لیے کہ مومن کا مزاج ماننے والا ہوتا ہے آپ نے فرمایا فَإنَّ مل کل اس کہ مکمین ایک ایسے کی طرح ہوتا ہے جس کی نام میں نکیل ڈالی ہوئی رسی جو ہوتی ہے کنٹرول کرنے کے لیے لگام ہاں آپ کس بان بولتے ہیں جانوروں کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا ہوتی ہے لگام ہوتی ہے تو مومن ایسے اونٹ کی طرح ہوتا ہے جس کے نکیل اور اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ جیسے اونٹ ہے اونٹ کو جہاں لے جایا جائے, جائے وہ جاتا ہے بچہ بھی اگر رسی پکڑ کے اونٹ کی لے جائے کہیں جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے, جاتا ہے جس کے ہاتھ میں رسی ہوگی اس کے پیچھے وہ جائے گا لہٰذا مومن ایسا ہوتا ہے کہ اس پر جو ذمہ دار ہو اس کے ماتحت وہ چلتا ہے جہاں وہ لے جایا جاتا ہے ہاں اگر گناہ میں لے جائے گا تو اگر ان کو آگے لے جائیں جائے گا نہیں جائے گا اگر گناہ کی طرف لے جائیں نہیں جائے گا لیکن اس میں ما فحتی کا مزاج ہوتا ہے آج امت میں یہ مزاج کم ہو گیا ہے یا نہیں کے برابر ہے کوئی ایک آدمی بھی دوسرے کے انڈر میں چلنے کے لیے تیار نہیں ہے چاہے علماء کا معاملہ ہو چاہے سرپرستوں کا معاملہ ہو چاہے گھر کے بڑوں کا معاملہ ہو चाहे बीवी शौहर का मामला हो चाहे बच्चे बाप का मामला हो आप देखिए कोई किसी किताबें नहीं आया मेरी समझ में जो आया अगर एक इज्तमी हो चार आदमी जमाव के कुछ काम शुरू करें उनमें एक सरपरस हो जाए जब तक के सब एक साथ होते हैं ठीक جیسے ہی اس کے عقل میں کچھ آتا ہے جو اس کی سمجھ میں نہیں آتا اب اس کی عقل جب الگ چلتی اس کو الگ ہو جاتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے اپنی ایک نئی راہ بنا کے الگ ہوتا ہے پھر وہ تین بچے ان میں کسی کے ذہن میں آتا الفلا پھر وہ ایک اس طرح سے امت بکھرتی چلی جاتی ہے اسی لیے کسی ایک پروجیکٹ پہ بھی ڈھنگ سے کام پورا ہوتا نہیں मतलब मस्जिद बनाने के लिए सौ लोग जमा हुए दस लोग जमा हुए सब मिलके शुरू हुए उसके बाद कुछ खटक जाती में कौन होगा ये कैसा होगा इसके दिमाग में आता ऐसा नहीं ऐसा हो रहा है। उसके दिमाग में आता ऐसा नहीं फिर ये अलग हो जाता है अलग हो जाता एकदम दुश्मन बन जाता और से यही लेके आता मस्जिद की तमीर के ऊपर से कौन लाता ये लोग सही नहीं ये लोग फ्रॉड है ये लोग ऐसे कोई इदारा बनता है मदरसा बनता है दावती काम करेंगे दस लोग जमा के कोई काम करें खिदमत दीन की लोगों को इजारत की तरफ बुलाए इसकी अकल में आता है उसकी अकल में आता है चार आदमी चार आदमी क्यों नहीं ऐसा کا مزاج نہیں ہے ماتحتی کا مزاج نہیں ہے میں کسی کے ماں ماتحت کیوں رہوں میرے جو جی میں آئے گا کہ میری سوچ مقدس ہے میری سوچ ہمیشہ صحیح ہوتی ہے میں کبھی غلط نہیں سوچتا یہ اور بات ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ فیل ہوتا ہوں لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے میں کبھی غلط نہیں سوچتا ہوں یہ اور بات ہے کہ مجھے قرآن سنت کا کچھ علم نہیں ہے لیکن میری رائے دین کے بارے میں ہوتی ہے رائے دینے کے لیے ضروری نہ آپ کی رائے دینے لگے علماء کو رائے دیتا ہے کتنے لوگ دیکھیں گے اس کو سجانے کا ناڑا صحیح بار میں آتا نہیں علماء نے ایسا کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ آپ کی رائے کا नहीं क्या कहना उसको बोल आर्मी राय देना है, है, उलना उलना उलना उलना है। इसको अलीफ पढ़ने नहीं आता है ऊपर मुता है के नहीं। लेकिन मदरसे के वालना मदरसे में ऐसा होना चुकी है मॉडर्न एजुकेशन होना चाहिए ये होना चाहिए हर एक के लिए आर्मी के पास राय है क्यों اپنی سوچ کو ایک دم ہائی کردمی کیوں سمجھے بھائی میں چھوٹا ہوں موقع پڑا سمجھنے کا تو خرچ کرنا پڑتا ہے اگر آدمی ان سے کہا جائے کہ آپ اپنے آپ کو جس لیول کا سمجھتے ہیں اس لیول کا بل بھرنا پڑے گا کہ کوئی آپ نے جی اپنے آپ کو بڑھا آپ جس لیول کے اس لیول کا پیسہ آپ کو دینا پڑے گا نہیں بھائی میں تو بہت میں <laughs> <laughs> کیا میں ناچیز ہوں نا <laughs> بولے یہ آدمی ہے جب لوگ ایسے لوگ جن کو کچھ سمجھ نہیں ہوتی ہے اور اپنی رائے اور मैं میں جو سمجھا وہی اس پہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یہ انانیت ہے یہ خود پسندید اور آخری دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ اللہ خاص کی بیماری ہوگی اور آپ نے سوچ لکھا آپ نے سوال एक आदमी को बर्बाद करने वाली चीज है उनमें से ये भी है कि एक इंसान का अपने ऊपर पकड़ करना मैं मैं, मैं तो मैं हूं मेरे का कोई है क्या मेरे ऐसा कोई दुनिया पैदा नहीं हुआ न हो न हुआ इंसान अपने को इतना ऊर्जा समझता है کہ واقعی یعنی اس کو اپنی حیثیت معلوم نہیں ہوتی ہے اور پھر اس بنیاد پر وہ کسی کے ما بحث نہیں ہوتا ہر آدمی بھی اس کی رائے سے ٹکراتا ہے اس کو سورت کر دیتا ہے یہ مزاج غلط میں نہیں تھا اور یہ مزاج صحیح نہیں ہے اس مزاج کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان غلطی پر باقی رہتا ہے اخلاح اس کی نہیں ہو پاتا ایک انسان میں اگر یہ مزاج ہو کہ بھائی اگر میری بات غلط ہے تو میں مان مانوں گا مان مان. کوئی انسرٹ انسرٹ کی کوئی بات نہیں بتاؤ صحیح ہے تو میں مان لوں گا میں اڑیل نہیں ہوں ہاں مجھ کو لگ رہا ہے صحیح ہے بتاؤ تو مان لوں گا میں اگر اس, اس یہ کھڑکی آدمی اصلاح کی کھلی رکھے تو برباد نہیں ہوگا آدمی اصلاح کی کھڑکی بند کر دے نہیں میں جو سمجھا وہی صحیح ہے میں سننے کے لیے تیار نہیں یہاں سے مصیبت شروع تہتی کا مزاج کیوں نہیں اس لیے کہ انسان اپنے کو اعلیٰ سمجھتا ہے اور اپنی سوچ کو صحیح سمجھتا ہے اسی لیے ماں تہتی نہیں آتی میں کسی اور کے انڈر میں کیوں چلوں میں تو کیپٹن ہی رہوں گا بس میں ماتحر نہیں رہوں گا یہ جو مسئلہ ہے انسان کا اپنے اپنے لیے فوقیت کا مزاج انسان انسان کو ناکام کرتا ہے مومن ایسا نہیں थॉरिटी को रिक्नाइज करता है मोमिन अपने ऊपर जो अहद है अपने ऊपर जो सरपरस हैं उनकी सरपरस्ती को कबूल करता है आप बड़े से छोटा बस आप बोलेंगे तो मैं मानू शायद के पास उतना इल्म हो शायद से ज्यादा हो लेकिन वो अगर اس کے اوپر ذمہ دار ہے اس کی بات مان کے چلنا پڑے ورنہ نہیں ہو سکتا ہے آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیجا اس میں اسا زید کو امیر بنایا اور دوسرے کئی صحابہ تھے اس میں یہ عمر بھی کم تھی لیکن ان کے ساتھ کئی صحابہ جوڑ دیے ان لوگوں نے بغاوت کی کئی لشکروں میں خالد نے ولید ہیں اور ان کے پرانے صاحبہ ان کے انڈر میں خالد نے ولید کو نہیں مانتا ہے یہ مزاج مہم کا ہوتا ہے کہ وہ ماتحتی کو قبول کرتا ہے اگر یہ مزاج ہو اگر یہ مزاج ہو تو مسلمانوں کی تاریخ بدل سکتی ہے لیکن یہ ہوتا نہیں سب مل کے کام کریں گے اب ہیڈ فون بنے یا وہ شروع ہوتی ہے मैं मैं नहीं बोलता अंदर से आवाज आती है तू और जब उसको नहीं मिलता है वो फिर आदमी क्या करता है बैकडोर से खंजर मारता बीच में वायरिंग कट कर देता है क्यों इसलिए कि जब तक ये गलत साबित नहीं होगा वैसे साबित नहीं हो सकता है मोमिन क्या है मोमिन مات والا ہوتا ہے وہ ماتحت رہ کے اپنا کام کرتا ہے اگر اس کو سرپرس بنا جائے سرپرس بن کے کام کرتا ہے تو یہاں پر حدیث میں کیا آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المؤمنون لینون مؤمن اپنے آپ کو ہلکا سمجھ کے چلتے ہیں یہ کم سر اپنے آپ کو مان کے چلتے ہیں میں بہت گریٹ ہوں نہیں کہ اللہ سے کیا فرمایا وہ عباد الرحمان اللہ کے رحمان کے بندے کون ہیں جو زمین پر آجزی سے چلتے ہیں اکڑ سے المو مینونا ہے ایک دم ٹائٹ نہیں ہوتے وہاں وہ رائٹ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں انسان ہوں بولتے نہیں میں عام انسان ہوں بلکہ کیا ہے وہ اندر سے جانتے ہیں میرے اندر اگر خوبیاں ہیں تو کمیاں بھی ہیں کیا بڑی بات ہے میں کون ہوں بہت اسپیشل ہوں نرم نرم مزاج घमंड वाले तकबर वाले सब बोलने वाले दिल दुखाने वाले नहीं नर्म बोलने वाले अलमुकमेनो न देखिए कितनी उमदा थी अलमुकमेनो नोन लोन पहला आएगा तो दूसरा भी आएगा पहला जाएगा दूसरा भी जाएगा आप ही सख्त बात लोगों से क्यों करता है अकड़ है तू क्या है मैं हूं सख्ती आ اور آدمی کے اندر اگر اپنے آپ کو کم سر آدمی ہے میں کوئی خاص بات نہیں تو اس کی زبان میں احترام کرتا, کرتا ہے وہ اپنے آپ کو المخ میں مومن کیسے ہوتے ہیں آجزی والے ہمیں گے اور لینون نرم لوگوں کے ساتھ نرمی کا سلو کرنے والے ہیں. نہیں کرتے. اور ایک اونٹ کی طرح جس کی ناک میں رسی ڈالی ہوئی ہو لگام رقیب جہاں اس کو لے جایا جائے, جائے جاتا ہے اور بٹھا دیا جائے تو بیٹھ جاتا ہے अगर चलाएंगे चलेगा बिठाओ बैठ जाएगा कौन आज नहीं है चलो चलेगी रुको नहीं रुकते तुम रुको हम जा रहे हमारी कौन ऐसी खड़े हो जाओ अल्लाह के बंदो खड़े हो जाओ खड़े हो जाते सब लोग हो जाते जरा ठहरो नहीं ठहरते हम लोग अभी मुड़ गया हमारा इसलिए हदीस में दोनों बातें बयान की جب چلایا جائے روز کو تو چلتا ہے روکا جائے بٹھایا جائے تو بیٹھ جاتا ہے یہ دونوں چیزیں ہونا ضروری ایک نہیں کہ اپنے کو کرنے کا ہے کچھ مسجد بنانا ہے یہ اپنا چیز کرنا ہے یہ کرنا ہے اب جو بھی ان کا لیڈر ہو جو بھی ان کا رہبر ہو قائد ہو ایک تو پہلے جاگتے نہیں چلو بہت زیادہ نیچے سے آگ جلائے تو پھر گرم ہو گئے جاگے اس کے بعد میں جب جا کے آتے ہیں تو پھر لیڈر ڈرائیور ان کا پائل اگر ان کو کہ رکنے کو تیار نہیں پھر اپنی منمانی کر ایک بار پروجیکٹ میں آ گیا تو پھر وہ پروجیکٹ مینیجر کے ساتھ میں رہتے اگر ان کے دل کے جیسا اسٹارٹ نہیں ہوا اپنے حساب سے پروجیکٹ پہ کام کرتے یہ حال ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ماں تہتی. انسان کی زندگی میں خاص طور سے علماء کی ماں سہتی بہت ضروری ہے ٹھیک ہے بھائی علماء میں اچھے برے دونوں ہوتے ہیں بعض لوگوں سے کیا علماء علماء ہوتے علماء اس سے بگڑے ہوئے ہیں ان کا کیا ارے بھائی ان کے اندر میں جا بول رہے دکان سے کچھ خریدتا کہ نہیں خریدتا ملاوٹ ہوتی نا مارکیٹ میں تو دکانوں میں جانا چھوڑ دیا کیوں نہیں چھوڑا ले में ज़ादे ज़ादे। तो सही जगह ऐसी लेना दुकान का बायकाट मत कर गलत दुकान कर इसी तरह से ओलमा से लेना तो ऐसे हैं, हैं, करके पूरे ओलना को डॉक्टरों छोड़ को छोड़ा नहीं इंजीनियर को छोड़ा नहीं टीचरों को छोड़ा नहीं कोई फील्ड वालों को टोटली छोड़ा नहीं ओलमा को टोटली छोड़ा क्यों इसलिए कि मिजाज नहीं है वहाँ तेरा मफाद यहाँदारी डॉक्टर से दुनिया का फायदा इंजीनियर से दुनिया का फायदा उससे बुला दुनिया का फायदा उससे तरह काम हटता हुआ यहाँ नहीं दिन तो वैसे भी तो चलना नहीं है उनको बुरा बोल के तो अपने आप को छोटी घर ले मांगे हिसाब से तीन टर्म की नमाज पढ़ता <laughs> मेरे को नहीं लगता खला अरे वहाँ और आजिस में है ना कि वो दिल से पशुआ पूछो आप पूछो मैंने दिल कि हर मुसलमान का है कि आप हर मैदान में जानते हैं बुरे लोग हैं लेकिन आप उनमें से अच्छे बुरे का फर्क करके अच्छे को चुनते बुरे को छोड़ते साथ गाड़ी पर आप जाए आलू टमाटर और फल उसमें से आप क्या करते अच्छे चुनते और बुरे یہ سارا آپ کو ٹماٹر میں معلوم ہے آلو میں معلوم ہے کدو میں معلوم ہے سیب میں معلوم ہے آپ کو آپ کو علماء میں کیوں معلوم نہیں آپ کو چاہیے کہ اللہ اطلاع آپ علماء کی تردید نہ کریں گمراہ علماء بھی رہیں گے جو بیدار سکھائیں گے شفیہ سکھائیں گے اور خوراک سنت سے دور کریں گے اپنے اپل سے پتوے دیں گے یہ ایسے لوگ ہوں گے کیا اس نے سارے بروتے بنے کس نے بنایا گورنمنٹ نے ایسے بگڑے ہوئے لوگ تھے جو گہرائم رکھنے والے تھے لیکن گمراہ ہو گئے گمرہ کرنے والا کوئی ایسا آدمی گمراہ نہیں کرتا ہے جس کو کچھ نہیں آتا ہے جس کو آتا ہے لیکن غلط آتا ہے اور وہ صحیح چیز سے غلط چیز ثابت کرے اس کو گمراہ بولتے ہیں وہ دلیلے دیتے ہیں کتابیں لکھتے ہیں یوں کرتے ہیں کیوں بھائی जितने भी गुमराह होते हैं क्या किताबें उनकी नहीं होती है जो ऐसी लिख लेते हैं नहीं है। उनके पास होता है मवान लेकिन सही बात से गलत बात साबित करते हैं आपका है आप सही उलुमा चले जो सही बात से सही बात साबित करते हैं ऐसे उलुमा जो शरस के मनहज पर हों मालूम कैसे पड़ेगा तो जो नया रुख निकालते नहीं एक मोटा मोटा मामला क्या नया कुछ नहीं बल्कि जो पहले से है पहले का मतलब सौ साल पहले का नहीं कितना पहले थोड़ा है। के से जो तीन आया उसको लेते हैं वरना पहले हर इलाके का अलग अलग होता है सौ साल पहले दो सौ साल पहले तीन सौ साल पहले जाना तो फिर एकदम पीछे जाओ एकदम पहले نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور صحابہ تو صاحب ایسے علماء کے تو آج حال ہاں یہ ہے کہ آدمی ماں ماتحتی قبول نہیں کرتا ہے علماء کی ماں ماتحتی نہیں چاہیے کیوں اس لیے کہ کہ اس میں ترقی کا راستہ بند ہو جاتا ہے فتوا نہیں دے سکتا منمانی نہیں کر سکتا یہ چیز نہیں کر سکتا وہ چیز نہیں ماں ماتحتی کا مطلب چھوٹا بن کے رہو نہیں اسی میں ترقی ہوتی سے آپ طلب کی زندگی کو دیکھیں اور اللہ کی ماتحتی انہوں نے اختیار کی تب جا کے وہ بڑے بنے اور آپ دنیا میں بھی دیکھو نا پہلے دن جا کے ڈاکٹر بنتا نہیں اس کو اسٹینٹ بننا پڑتا ہے پہلے دن جا کے انجینئر بنتا نہیں اس کو اس کے انڈر میں کام کرنا پڑتا ہے تب جا کے سیکھتے سیکھتے سیکھتے وہ کچھ بنتا ہے یہ ماتحتی ذلت نہیں ہے یہ پہلی سیڑھی شروع کرنا बच्चे को क्या करते आप पहले भागने लगाते ना एकदम पहले उसको खड़े करने की कोशिश करते वहीं खुश होते बच्चा है। खड़ा हुआ तो ही आप खड़ा होगा पकड़ के खड़ा होगा सुबह पकड़ के खड़ा होता दीवार पकड़ के खड़ा होता पहले ऐसे ही क्या बच्चा है चलना शुरू कर भाग हमारे लिए करते आप अब अगर कोई करे तो लोग क्या बोले पागल है उसको बच्चा है वो तो ले मैं चाहता हूं मेरे साथ दौड़े पागल कहीं का ऐसा नहीं करते हैं उसके लिए नुकसान है अगर उसको दौड़ाने की कोशिश करेगा उसका नुकसान होगा एक साल से पहले उसको चलाने की कोशिश करेगा पाँव टेढ़े हो जाएंगे होते ना होते एक बच्चे को साल भर से पहले आप चलाने की कोशिश करोगे डॉक्टर मना करेगा इसकी हड्डियां ऐसी हैं कि ये खड़ा होगा वजन लेगा हड्डी धीरे धीरे टेढ़ी हो जाएगी ऐसा हो जाएगा خراب ہو جاتے ہیں تو بعض اوقات یعنی نوجوانوں کو ایسا لگتا ہے کہ علما ترقی ان, ان کے اس بعد کا اگلا مرحلہ ایسا ہوتا ہے لیکن پھر وہ کیا ہو جاتے ہیں وہ دوسرا پیڑ تلاش کے ہوتے ہیں یہاں سے اڑ کے یہاں اپنا بھی بنتا یہاں میرے کو دائی بننا ہے دائی کا مطلب کیا پہ بیان دینا ہے میرے کو بھی تقریر کرنا ہے یو ٹیوب پہ کوئی آدمی مطلب چھوٹی شروعات نہیں چاہتا ہر آدمی پڑی ایک دم یہاں سے لائٹ وہاں سے لائٹ ایک دم زموات کی غلط ہے شروعات ہی غلط ہے آدمی کو چاہیے کہ وہ اہل علم کی ماتح اختیار کرے کہہ رہی اس کے بعد یو پہ نہیں ہوگی इसलिए कि अगर बगैर इल्म के खड़ा हुआ मुसीबत खड़ी होगी चार दिन में उसको छोड़ के भागना पड़ेगा क्यों डेटा खड़ा डेटा <laughs> सही बोलने का स्पीकर देखा, देखा, वो स्पीकर पूरा साइड कॉपी करी डेटा का है डेटा नहीं खाली कंप्यूटर है लेकिन अंदर हार्ड डिस्क नहीं चलेगा कंप्यूटर तो कंप्यूटर का डिब्बा तो लेके आ गया लेकिन अंदर का डेटा हार्ड डिस्क बिल्कुल सारी तो आदमी चलेगा नहीं चार दिन आदमी बैठा ऐसी गलतियां करता है कि फिर उसके बाद उसका बोलना मुमकिन नहीं रहता है याद आदमी पहले मवाद जमा करे सीखे गहरा बने पेड़ ऊपर भी जाता नीचे भी जाता नीचे अगर नहीं जाए सारी ऊपर जाए तो क्या होगा उखड़ जाएगा इसलिए गहराई भी होना चाहिए ऊंचाई के सामने ये लोग समझ पाते تو یہ بنیاد ہے کہ گہرائی علم ہونا چاہیے باری کے علم چاہیے یہ اور یہ فرق کیا ہے کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے ہونا تھی تو مومن کے مزاج میں کیا ہوتی ہے ماتحتی سبار یہ ماتحتی اگر نہیں ہے نقصان ہے یہ ماتحتی اگر نہیں ہے تو نقصان ہے تو زندگی کے سارے مراحل میں بیوی کے اندر ماتحتی ہونا چاہیے شوہر اور رجرم عالم حصہ लेकिन टीवी देख देख के टीवी क्या हो रही मैं आज की नारी हूँ शोहर की प्यारी हूँ लेकिन आज की नारी हूँ और टीवी पे उसको साफ सिखाते कैसा शोहर साफ से एकदम जंग जीतने का लड़ाओ फूट डालो बराबर मात नहीं चुप रहो तुम चुप रहो اپنی آپ یہ کسی میں سمجھتا ہے کہ اب اچھے بعد اور جو بتاؤں گا تو اور نہیں ماں کا ماں باپ کی بات اولاد نہیں مانگیا کیوں پڑھے لکھے بھائی اپنا بلا برا خود جانتے ابھی کیا ضرورت ہے ماں باپ کی ماننے کی اور ماں باپ اوپر سے ان پڑھ ادھر بولے تو یہ حال ماں باپ کے بارے میں ہے ذرا بیٹا اگر سن ذرا آیا آیا بہت بار بار بور کرتے چلے گا یہ حال اولاد کا یہ حال ہے ماں ماتحتی نہیں اپنے سپیریئر کی اتارٹی کو نہیں پہچان ماں باپ اس سے بڑے ہیں ان کی بات سمجھنا چاہیے تو زندگی کے جتنے مراحل ہیں جہاں مومن کسی کے ماتحت ہوتا ہے وہ اس میں برابر ماتحتی کو باقی رکھتے ہوئے کام کرتا ہے وہ اپنی چھت کو گرانے کی کوشش نہیں کرتا اپنی چھت کو گرانے کی کوشش نہیں کرتا اور چھت کے نیچے کام کرتا ہے اور پھر اگر اس کو ترقی ہو آگے جائے گا وہ بھی لیکن وہ اپنے سے اوپر کی ٹانگ کھینچ کے پھر اوپر جانے کی کوشش نہیں کرتا یہ بربادی ہے یہ برائی ہے کہ یہ اگر دوسرے کی ٹانگ کھینچتا ہے تو کوئی اس کی دونوں ٹانگ کھینچنے والا بھی آتا اس کے بعد تو یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے لہذا اس حدیث سے بہت اہم بات معلوم ہوئی کہ مومن المنہ ہے یہ نون مومن اپنے آپ کو کم سمجھنے والے آجی اور انکشاری والے اور اسی طرح سے نرم مزاج ہوتے ہیں اور ایک اون کی طرح ہوتے ہیں کہ اگر اس کو لگام پکڑ کے نکیل پکڑ کے اس کو لے جایا جائے, جائے جاتا ہے اور روک کے بٹھایا جائے تو بیٹھ جاتا ہے حالانکہ اس کے پاس طاقت زیادہ ہے ایک رسی کے ساتھ لے جانے والا نہیں دیکھتا اس کی کوئی طاقت ہے رسی سے کھینچے گا کھینچوں گا دیکھتا ہے نہیں لگا پیچھے چلنا چاہیے وہ چلتا ہے لگا بس بچہ بھی ہو تو چلتا ہے یار یہ اصول زندگی کا یاد رکھیں کہ ماتحتی کو برائی نہ جب اتورٹیز اور ماتحت لوگ سرپرست اور ماتحت یہ نظام صحیح ہو جائے تو کوئی بھی قوم ترقی کرتی ہے غیر مسلم نے ایک بات کہی ہے کہ اگر لوگوں میں کریڈٹ لینے کا مزاج نہ ہو تو قوم بہت کچھ اچیو کر سکتی ہے کیا کچھ نہیں ہو سکتا ہے اگر لوگ ایک چیز چھوڑ دیں کریڈٹ مجھ کو نہیں چاہیے یعنی میرا نام نہ ہو میرا نام نہ ہو کام سب مل کے کریں گے اور کام ہو ایسا اب سوچے تو کتنا کام ہو سکتا ہے کتنے لوگ ہیں میرا نام نہیں ہو میں نہیں آتا اس میں اس لیے اور بلکہ میں اس میں رکاو ڈالوں اس وجہ سے کیا ہو جاتا ہے آدمی چھوٹا بن کے نہیں چلنا چاہتا وہ شہرت اور گمبد بننا چاہتا ہے تو یہ افسوس کی چیز ہے یہ نہیں ہونا لہذا لہٰذا کے مزاج میں ماتحسی ہوتی ہے اور اپنے سرپرستوں کی بات مان کے وہ چلتے ہیں اس سے سماج میں خیر آتی ہے آپ देखिए کوئی بھی بڑا ادارہ ہو اس میں سرپرست کے ماتحت نہ چلے کلاس روم ہے بچے ٹیچر کی سنتے ہی نہیں کلاس روم کا کیا حال ہوگا گڑبڑ ہو جائے گی سب تماشا ہو جائے گا لہذا ماتحتی زندگی کے اہم ترین اصولوں میں سے ایک اصول ہے اور محمن اس کا خاص اہتمام کرتا ہے اللہ رب العالی دعا ہے کہ ہم سب کو خیر نصیب ف اور جو اوصاف صفات اوطتاب صفاتنین کی ہوئی ہیں ہم سب کو ان سے فائدہ اٹھانے کی توبی ادا فرمائیں وہ اوساف ان کو ادا فرمائیں اور مزید انشاءاللہ اور جو صفات ہیں عمینین کی انشاءاللہ ہم اگلے دروس میں سو اس کو دیکھیں گے یہ سلسلہ جاری رہے گا اکوالعلی و رحمۃ